میں زندگی جتنا موافق کر لے گا اتنا بڑا انسان ہوگا اتنا بڑا ترقی یافتہ ہوگا ایک ہے دنیا ایک ہے دین دین دنیا کا دنیاوی زندگی کا ایک ضابطہ ہے قانون ہے طریقہ ہے دنیا میں تم نے اگر انسانوں کی اسی زندگی گزارنی ہے تو یہ طریقہ ہے وہ طریقہ دین ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اب وہی وہ جانتا ہے اس کے خیر اور شر کو پیدا کرنے مثلا یہ ہے یہ مصنوع مسلوم فرنگی مصنوعات میں سے ایک مصنوع ہے کیسے ہے جی اب اس کی جتنی باریکیاں وہ جانتا ہے بنانے والا چلانے والا نہیں جانتا اسی وجہ سے اس کے چلانے کے لیے اور صحیح چلانے کے لیے وہ سات ہدایات کی کاپی हैं ہیں ہر مشینری کے ساتھ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اس میں بتاتے ہیں کہ یار اس کو اس طرح چلانا ہے اور کوئی ان پر یہ اعتراض نہیں کرتا کہ یار یہ پابندی کس لیے ہے تم نے بنا کر دیا اب کوئی اس کو الٹا چلا ہے کوئی سیدھا چلا ہے یہ لال بٹن ہوتا ہے اور سبز بٹن ہوتا ہے ہے کاٹنے کے کے لیے لیے لال اور سننے سبز ہے تو اگر کوئی کہے کہ جناب ہم تمہاری پابندی نہیں مانتے ہم جو لال ہے یہ سننے کے لیے دبائے گا اور جو سبز ہے یہ کاٹنے کے لیے <laughs> اب ایمان سے بتاؤ فرنگی مصروعات جو ہے اس کی ہدایت کے مطابق بٹن دبانا ہے تو اس سے نفع مند نفا لے سکتے ورنہ نہیں تو کیسی عجیب بات ہے کہ انسان کو بنانے والا وہ اس کو ویسے چھوڑ دے اور اس کے چلانے کے لیے کوئی کتاب اور کاپی نہ ہو اور پھر اگر یہ کہے انسان کہ ہم آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم اپنی من مانی کریں گے اب جس طرح کے موبائل اور گاڑی چلانے میں من مانی کرے گا تو بیڑا گھر کرے گا اسی طرح جو انسان اپنے آپ کو چلانے میں من مانی کرے گا وہ اپنا بھی بیڑا گرک کرے گا اور سارے علاقے کا بیڑا گھر کر دے گا اب فرنگی لانتی نے یہ کام کر رکھا ہے کہ وہ کہتا ہے میری مصنوعات جو ہے اور کو تو میری مرضی کے مطابق چلاؤ اور جو انسان ہے اس کو کہتا ہے یہ بھی میری مرضی کے مطابق چلے ارے بے مان تری مرضی کے مطابق چلتا ہے تو تو نے تو نے اس کو بنایا نہیں ہے تو اس کے متعلق کیا جانتا ہے اس کا خیر کیا ہے اس کا شر کیا ہے اس کے لیے کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے کیا ہلاکت ہے اور کیا نجات ہے تم تو جانتا نہیں تم تو اپنا لیے اپنے حال کو نہیں جانتے ان کے حال کو کیا جانے گا افسوس یہ ہے دیکھیں کہ اس نے اپنی تعلیم کے ذریعے مسلمان کا یہ زین بنا دیا کہ قرآن سے آزاد زندگی بسر کرو اسی وجہ سے جتنا سکول پڑا ہوتا ہے وہ اسلام سے آزاد زندگی بسر کرتا ہے ایمان سے بتاؤ کہ پابند زندگی بسر کرتا ہے آزاد رہتا ہے نا آزادی کو پسند کرتا ہے کس سے آزادی خدا رسول سے لیکن اتنا بات ضرور ہے پھر ذہن میں رکھنا خدا رسول سے آزاد ہوگا نا تو شیطان اور شیطانی لوگوں کا پھر غلام بن جائے گا اور اگر ادھر سے آزاد ہو گئے تو اللہ رسول کا غلام بنے گا یہ کائنات میں غلامی ضرور کرنی پڑتی ہے یہ <تصفح> تمہارے زردار مرداری ادھر کے جو گنجے فنجے وغیرہ ہیں یہ سارے ایمان سے بتانا یہ خدا رسول سے آزاد ہیں حکومت تو, تو انگریز کی پابند ہیں کہ نہیں ہے اور پیچھے صحابہ کرام وہ خدا رسول کے پابند تھے تو ان سوروں سے آزاد تھے کہ نہیں تھے اب غلامی دو غلامیوں میں سے ایک کرنی پڑتی ہے یا شیطانوں کی یا رحمان کی محال ہے اس کائنات میں رہ کر کوئی آدمی آزاد زندگی بسر کرے کو میں شیطان کا بھی بندہ نہیں بنتا اور رحمان کا بندہ بھی نہیں بنتا یہ کیسے ممکن ہے اب جو دانا آدمی ہے وہ تو کہے گا یار بنانے والا مجھے, مجھے جس نے مانی کے خطرے سے پیدا کیا ہے میں تو اس کا ہوں کسی اور کا کیوں رہوں کس نے بنانے میں حصہ ڈالا ہے کیا ایمان سے ایمان سے بتانا تمہارے ہمارے بنانے میں کسی نے حصہ ڈالا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی نے بنایا ہمیں تو دخل اندازی کیوں کرے کر ہماری زندگی میں جس کا حق بنانے کا ہے اسی کا حق چلانے کا ہے انسان کو بنانے والا بھی وہی وہ ہے لہٰذا انسان کو کہنا دنیا میں چلانے والا بھی وہی وہ ہے کیا مطلب جو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر انسان چلے تاکہ اللہ یوں سمجھو کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے کالجوں میں اور مردوں مرد, مرد ہے وہ تو عورتوں کو آزاد کرتے ہیں مخلوط کیا جی مخلوط ہو یا نہ ہو ان کی جو جس طرح کی بھی تعلیم ہے وہ ساری شیطانیت کوفر اور فتنہ ہے میں ایمان سے پوچھتا ہوں جی میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ باہر نکلتے ہیں روڈوں پہ پھرتے ہیں ادھر ادھر آپ بھی ہم آ رہے ہیں تو مردان جب وہ انٹر جن سے اترے ہم نے بھی دیکھا اب آپ روزمرہ دیکھتے ہیں ہم تو پھر لاہور پہ بیٹھے ہیں ادھر تو بہر بات ہے شیطانیت کا مرکز ہے وہ